بیٹار ہو میرے بچار ہو میرے لگ جاؤ بولوا کچھ جو بولو تو نہیں کرتا آؤٹ بیٹھا میرے بیٹھا آؤٹ بیٹھا ہو سوچا ہمیں دلہن لو کی پوشاک نہیں بنوا بھاؤ اُس بیو میر بے آؤ اوک بھاؤ ہو میر بے آؤ ہر مان میں پورا سکھ جی نہ سکے میں نہ سکے میں بھول گئے بازا چھ گزرا بادن بھاؤ آؤٹ بے آؤ میں آؤ آؤ کب آؤ میں کب آؤ ماں باپ تجھے جس نے بولا شکری دیکھے کیسے دیکھے گئے تڑپا او سنو کچھ سنی سنوال کچھ حال سنا کرے بھیا کھیڑ گئے بھائی رات دکھاتے ہیں تم بچاؤ آؤ ٹو پہ آؤ میرے طریقے آؤ اوپے آؤ میرے طریقے سناؤ بہ آؤ مہشت بہ آؤ اوس بہر آؤ مہشت بہ آؤ, بھائی آؤ, میرے بھائی آؤ گنے لگ جاؤ ہاؤس بہر آؤ